خدهله نحمد وستائ وستاثوس بلهه من شري أن ق سنا من س آتي من فلا مزل له ومن فلا اللہ اللہ لَا شَرِيكَ لَهُ واشهد ان محمدا محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لالا دراہی ابراہیم دِی بوراہی تمجی بارك الله محمد و على آل محمد كما بارك على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد قال دو فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة اما با دوں سو بلا گی میرشن تھولی گرچ کس ملا گرہم گر وزو خا مَا بَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَنَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى اللہ تبارکار آخر یاسین ون پور عالل حکیم کل شریم مست تھی مختصر الحمد الصلاح کی بات درود السلام سعید البرین الآخرین امام البیا امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نجر وطحا زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی ذاتِ وبرکات پر ہو دنیا کے اندر تمام انسانوں کی تخلیق کے بعد ان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا چونكہ جس طرح زندگی کے لیے جینے کے لیے انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے اسی طرح ایمان کی اصلاح کے لیے شریعت قوانین اصول و ضوابط کی بھی بہت ضرورت ہے اس کی مطابقتیں کئی لحاظ سے ہیں جن میں سے صرف ایک کا ذکر میں کروں گا اللہ نے ہماری زندگی کے لیے سبھی نعمتیں بنائی میں پارے کی پہلی صورت میں بعض نعمتوں کا ذکر کیا علم نجار جارل اردا والجبال اوتادا اوتاادا کم ازواجا بڑی نعمتیں میں نے تمہارے لیے بنائی یہ ہواؤں کا چلنا یہ زمین کا ٹھہرنا آسمان کا چھت بننا پہاڑوں کا میخیں لگنا رات کا بنا کر کے تمہیں سلا دینا دن کو نکال کے تمہیں کام پر لگا دینا بارشیں برسا کر کے تمہارے لیے انگوری کو اگانا پھلوں میں رس کو پیدا کرنا سورج کی تپش سے ان سب کے اندر لذت پیدا کرنا یہ سب کام بے رب العالمین کے اکیلے ہے اس میں کوئی شریک ہم سر اور ساتھی نہیں جس طرح آسمان پر اللہ نے ایک سورج نکالا ہے اور وہ سورج پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے یہ اس کا ایک فائدہ ہے کہ وہ روشنی دیتا ہے اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ پھلوں کو پکاتا ہے اس کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ لذت کو پیدا کرتا ہے اگر چھاؤں میں ہی درخت کھڑا رہتا تو وہ لذت پیدا نہیں ہونی تھی جو سورج کی تپش اور سورج کی چمک نے پیدا کی اللہ تعالیٰ فرماتے بس سراجم بہاجا یہ آسمان والا سورج جو ہے نا یہ بڑا بہترین چمکنے والا ہے یہ آسمانی سورج ہے اور زمین پر میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ کہا ہے کہ جو تمہارے لیے روحانی سورج ہے آسمان والا سورج نہ نکلے تو دنیا میں اندھیرا ختم نہیں ہوتا رات نہیں ڈھلتی اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی روشنی میں نہ کرتا تو زمین سے جہالت اور اندھیرے بھی ختم نہیں ہوتے دے. اس لیے جس طرح وہ سورج اہم ہے اس طرح زمین کے اندر روحانیت کے لیے یہ سورج اہم ہے. اس سورج کے نکلنے کے بعد اگر کوئی بندہ چراغ لے کے سامنے کھڑا ہو تو جس طرح تم اس کو پاگل کہو گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی اور روحانی مرشد پکڑے کوئی اور روحانی رہبر پکڑے تو وہ بھی اسی طرح پاگل ہوگا جس طرح سورج کے سامنے دیا جلانے والا پاگل اس لیے کہ میں رب جو کہتا ہوں سرا جب میں نے اس کو سراج بھی بنایا ہے اور منیر بھی بنایا ان دونوں کے اندر الگ الگ معرفت ہے سورج صرف سراج البہجا ہے مگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج کی چمک الگ ہوتی ہے منیر کی چمک الگ ہوتی ہے اللہ فرماتے یہ دونوں چمکیں میں نے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کی اس لیے کہ جو روحانیت تمہیں اس کے در سے ملے گی جو فیص میں یہاں سے حاصل ہوگا کائنات میں کسی اور شخصیت کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں اس لیے اللہ نبیوں کو پیدائش سے ہی معصوم رکھتے ہیں گناہوں سے مبرہ رکھتے ہیں اور ان کے قدم قدم پر بڑی بڑی برکتیں دکھاتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ نبی بنا پھرتا ہے یہ تو چوری میں پکڑا گیا تھا اس کو رسول تم نے بنایا ہے اس کی جوانی پر تو یہ دھبا تھا اس کے بچپنے پر تو یہ الزام تھا اس لیے دنیا والوں میں نے سارے نبیوں کو ان کی پدائش سے لے کر کے موت تک بڑا معصوم بنایا ہوتا ہے خطاؤں سے دور رکھا ہوتا ہے غلطیوں سے دور رکھا ہوتا ہے پیغمبروں کا ہر ہر عمل ہی تمہاری زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ نظر آئے گا تو آسمان والا سورج اپنی جگہ پر بجا ہے اور زمین والا سراج منیر اپنی جگہ پر بجا ہے مگر دونوں میں جو مطابقت اللہ بیان کرتے ہیں وہ مطابقت کیا ہے کہ سورج کے نکلنے پر اگر چاند بھی کھڑا رہے تو چاند کی روشنی نظر آتی سورج کے نکلنے پر اگر ستارے بھی کھڑے رہیں تو ستاروں کی کوئی حیثیت نظر آتی نہیں ہے اللہ سمجھاتے کا والوں اس سورج کو دیکھ کر کے چھوٹے چھوٹے ستارے اور چھوٹے چھوٹے چاند وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے یہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے چمکتے ہوئے سورج بھی ہیں روحانیت کے چمکتے ہوئے چاند بھی ہیں اس لیے تم ان کو چھوڑ کر کے جس کے در پہ مرضی بیٹھے رہو ذرا برابر بھی روحانیت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی روحانیت کا جتنا بھی فیض ملے گا ان سے ملے گا ولایت جو ہے نا ولایت یہ بڑا چھوٹا درجہ ہے ولایت کے بعد بہت اعلیٰ درجہ جو ہے وہ بہت ساری سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے نبوت کا درجہ ہے دنیا کے سارے ولی اکٹھے کیے جائیں تو نبوت کے قدموں کا خاک کے برابر نہیں ہو سکتے اسی لیے کہا کہ جس نے پیغمبر کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں پھر مر گیا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا جہنم سے بچ جائے گا اور صرف یہی بس نہیں جس نے پیغمبر کو دیکھا ہے اگر کوئی اس کو دیکھ لے تو پیغمبر کو دیکھنے والا بھی اتنا ممتاز ہو جاتا ہے کہ جو اس کو دیکھے گا ایمان کی حالت میں اور پھر اسی حالت میں مر جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا صحابی کے ساتھ ساتھ تابی کو بھی یہ شرف حاصل ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے لقب سراجم منیرا بیان کر کے فرمایا ہے کہ یہ وہ میرا عظیم چمکتا ہوا چاند ہے کہ جس چاند کی روشنی مشرق و مغرب تک ہر جگہ پر پہنچ جائے گی دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں آئیں گے اس کو گرانے کے لیے بڑے زور لگانے والے آئیں گے مگر سب کی طاقتیں میں ختم کر کے سب کو زلیل و رسوا کر دوں گا اس پیغمبر کا بال بھی کبھی نہیں ہوگی دنیا والا تم اب کی بات کرتے ہو اس وقت کے دور کو دیکھو ذرا جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی تو میں نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی تاکہ لوگوں کو یاد رہے کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہے آپ کی پدائش سے چند دن پہلے یہ ابراہ کا واقعہ ہوا ہے. ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا کہتا ہے جو میں نے بیت اللہ بنایا ہے جو میں نے قبلہ بنایا ہے کہ تم چھوڑو یہاں کے قریب سے رہنے والے یہاں پر عبادت کر لیا کرے تو ایک مسلمان کی غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا جا کے پخانا کیا اور اس کے سارے کے سارے وہ طباف والی جگہ جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہاں پر بکھیر کر کے آئی اس کو غصہ آیا کہتا ہے ہماری تواب والی جگہ تم نے خراب کی ہے مسلمانوں کی جگہ کو میں خراب کروں گا دنیا کی سب سے بڑی کبت اس وقت ہاتھیوں کا لشکر ہوا کرتا تھا وہ لے کر کے آیا مگر بال کائنات نے فرمایا ہم نے اس کو زریل و رسوا کیا اور آسمانوں پہ بیٹھ کر کے نشانے خود لگائے الم ترا کئی ففال رب کبھی صحابل پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا حالانکہ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ مگر رب کیا کہتے کہ بعض اوقات ایک واقعہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کی خبر سننا دیکھنے کی طرح ہی ہو جاتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں روس کا کیا بنا تو پاکستانیوں نے تو نہیں نہ دیکھا مگر وہ خبر سنی ہوئی کل معائنہ دیکھنے کی طرح ہو گئی ہے مشاہدے کی طرح ہو گئی ہے مشہور اتنی ہو چکی ہے بڑی بڑی خبریں جن میں سے ہوئی اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں تذکرے کیے میرا سراج منیر آنے والا ہے تم پیغمبروں اگر تمہاری نبوت اور رسالت کے درمیان آ جائے تو تم نے بھی چھوڑ کر کے اس کی پیروی کرنی ہے تورات میں ذکر کی پیغمبر کی خوبیاں انجیل میں ذکر کی کبھی ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام دعا کر کے اللہ بھیج دے وہ رسول جس کا نے وعدہ کیا ہوا ہے میں تو اسے دعا کرتا ہوں اس کو نے بھیجنا تو ہے ہی مگر میری دعا ہے یہ جو گھر میں تیرا بنا رہا ہوں اس گھر کا امام اور خطیب وہی رسول بنے اللہ جس کے وعدے تو نے پہلی کتابوں میں کیے کبھی عیساری علیہ و اسلام کہتے ہیں دنیا والو میں دعوت توہین کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے میری بڑی ڈپٹی لگائی ہے وہ یہ ہے کہ یادی ممبادی اسم احمد میرے بعد ایک رسول آئے گا ایک نبی آئے گا میں عیسیٰ تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کا نام احمد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں آمنا میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے جس کا نام میں نے احمد رکھا ہے اس لیے آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا احمد کا معنیٰ ہوتا ہے بہت تعریف کرنے والا اور محمد اس کو کہتے ہیں جس کا پورے جگ جس کی تعریف کرے احمد بہت تعریف کرنے والا محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے مراد کیا ہے یہ رب کتنی تعریفیں کرے گا رب کتنی تعریفیں کرے گا کہ دنیا میں بڑے بڑے بڑوں بڑوں کی تعریفیں کریں گے مگر یہ سب سے بڑی رب کی تعریف کرے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا والے اس کی اتنی تعریفیں بیان کریں گے اپنے بھی بگانے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی اللہ اکبر کبیرہ ہر ایک اپنی زبان پر اس کے نام لانے کو فخر سمجھے گا اس لیے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا محترم بائیوں ہیں تو بشر ہے تو ایک انسان مگر اس میں جو کمال ہے جو خوبی ہے جو محاسن ہے جو خسائس و خسائل ہیں وہ بشروں سے بہت زیادہ عظیم ہے بہت زیادہ اعلیٰ ہے اس لیے بعض لوگوں کو شک ہوا کہ شاید یہ بشر نہیں ہے یہ تو فرشتہ ہے یہ تو نور ہے بعض لوگوں نے اس پر جھگڑے پیدا کرنے شروع کر دیے مگر ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہتا انما محمد ان لئی سکل بشری بل ہوا یا کون وا سکل حاجری او دنیا والو پیغمبر بھی ایک بشر ہے مگر عامی انسانوں جیسے نہیں ہے جس طرح یقوت بھی ایک پتھر ہے عامی پتھروں جیسا نہیں ہوتا تم یقوت کو دیکھتے ہو اور کہتے کوئی چیز ہی اور ہے یہ تو پتھر نہیں ہے جس طرح یقوت کو دیکھ کے تمہیں پتھر نہیں لگتا اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے تمہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے شاید یہ بھی بشر نہیں مگر تم یقوت کو سمجھ لینا یقوت بھی اللہ نے بنایا وہ بھی ایک پتھر ہے مگر عام پتھروں سے کتنا ممتاز ہے کتنا مبرہ ہے کتنا عظیم ہے اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام انسانوں سے مبرہ ہیں عام انسانوں سے ممتاز ہیں ان کی ممتازیت آج سے نہیں بیان ہوئی بلکہ پیغمبر کی ابھی احمد نہیں ہوئی پیغمبر ابھی دنیا میں آئے نہیں اللہ پہلے نبیوں کو بھیج رہے آدم ت نے یہ بشارت دینی ہے عیسیٰ ت نے یہ جا کے بتانا ہے شیز نے یہ کہنا ہے سلمان نے یہ کہنا ہے دود نے یہ کہنا ہے پہلے سارے نبی اپنی نبوتوں میں آ کے علاوت بیان کر رہے ایک آخری رسول آئے گا ایک آخری نبی آئے گا اور نبی تو دور کی بات ہے مالک کائنات نے اس سے بھی بڑی بات بیان فرمائی فرمایا محمد اللہ بلین ماہو اشداری تراغم رکان سجدن يبتغونا فضلا من اللہ برزوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذالک مسلہم ذالک مسلہم ذالک مسلہم فی التورات والانجید اللہ نے فرمایا محبوب ابھی دنیا پر نہیں آئے اللہ نے میں بھی ذکر کیا کام اس, کی اس کے محاسن یہ ہوگا خسائش یہ ہوگی اس کے خسائل یہ دنیا والوں کا چلنا ایسا ہوگا اٹھنا ایسا ہوگا بیٹھنا ایسا ہوگا کھانا ایسا ہوگا پینا ایسا ہوگا مکہ کی سرزمین اللہ فرماتے میں نے پیغمبر کی خوبیاں نہیں بلکہ پیغمبر کے ساتھیوں کی خوبیاں بھی پہلی کتابوں میں بیان کر دنیا والو یہ وہ رسول ہے اس کی اتنی عظمت ہے کہ اس کی آمد سے پہلے اس کے گھرانے کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ اس کی بیویوں کا ذکر کرتے ہیں میرا محبوب آئے گا اس کی بیویاں بڑی بے مثال ہوں گی میرا محبوب آئے گا اس کے سسرال بھی بڑے بے مثال ہوں ہوگی میرا محبوب آئے گا اس کے ساتھی بھی بڑے بے مثال ہوں ہوگی اس اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پیدا ہوا اللہ اکبر کبیرا یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم آگے مکہ مکرمہ میں تجارت کی خاطر سارے قریشیوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا قریشیوں مجھے یہ تو بتاؤ نہ راب کون بچہ پیدا ہوا ہے ہم نے کہا ہمارے علم میں نہیں کہتا جاؤ مکے کی سرزمین کو ڈنڈو نہ جا کر کے گھروں سے خبر لو نہ جا کر کے آج رات کو جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ آخری نبی اور رسول بن کر کے آئے گا جاؤ جا کر کے دیکھو ہم سب نے ڈھونڈنا شروع کیا ہمیں پتا چلا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بابا عبد کی گود میں پڑا ہوا یہ بچہ ہے ہم نے جا کر کے بتایا یہ یہودی علم دوڑتا دوڑتا آیا جب میں بو پیگمبر کے چہرے کو دیکھا کہتا ذرا مجھے اس کے کمدے دکھاؤ نہ ذرا ہم نے ایسے بچے کو اٹھایا اس نے کندھے دیکھ کے تو بے ہوش ہو کر کے گر گیا اللہ کو اکبر کبیرہ تھوڑی دیر کے بعد اوش آئی ہم نے پوچھا کیا ہو گیا تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا کہنے لگا دنیا والوں تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے یہ وہ انسان ہے جو پوری دنیا کو بدل دے گا یہ وہ انسان ہے جو پورے عرب کو بدل دے گا وہ قریشیوں میں تمہیں بڑی خبر دیتا ہوں میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا اور اس رات کو پیدا ہوگا اور اس دن کو دنیا میں آئے گا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مور ہوگی اس لیے میں نے اٹھا کر کے اس کے کندھوں کو دیکھا جب میں نے اس کی مور کو دیکھا تو میری عقل حیران رہ گئی میرے حواس کا میں نہ سکے دنیا والوں یہ وہی انسان ہے جو پوری دنیا پر عروج پا جائے گا آکاری صلاۃ والسلام کو دیکھ کر کے یہودی عالم یہ الفاظ کہہ رہا ہے حافظ ابن حدر الاسکلانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لکھنے کے بعد کہتا ہے اس کی سند بھی حسن ہے اور یہ واقعہ بالکل سچا ہے اس میں کوئی انسان کسی قسم کی جرا نہ محبوب ابھی دنیا پہ آئے نہیں اللہ پہلی کتابوں میں تذکرے کر لے میرے پیغمبر کی زلفیں ایسی ہوگی میرے پیغمبر کی چال ایسی ہوگی اللہ کی قسم بڑے خوش نصیب ہو تم جن کو اللہ نے اس عظیم نبی کا امتی بنایا اللہ اکبر کبیرہ کتنی خوبیوں کے مالک ہیں کتنے محاسن کے مالک ہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابو پیغمبر کو اللہ نے بچپن میں بڑی خوبیاں دی تاکہ دنیا والے دیکھیں سمجھ جائیں یہ با کمال ذات ہے یہ محبوب کے بچپنے پر انگلی نہ اٹھائے کوئی میرے محبوب پر لڑک پر اشارہ نہ کر دے کہ محبوب ایسے ہیں اللہ کو اکبر کبیرا حصول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ میں بھی کھیلا کرتا تھا ساتھیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا ایک دن پروگرام بنا صلوح محمد صلی اللہ علیہ وسلم میلے پر چلتے ہیں وہاں پر بڑی بڑی محفلیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر بڑی بڑی لونیاں آئی ہوئی ہیں گانا گانے والیاں آئی ہوئی ہیں مجرے کرنے والی آئی ہوئی ہیں میرے ساتھیوں نے مجبور کیا ہم تو روزانہ جاتے ہیں آئے ذرا آپ ہی ہمارے ساتھ چلونا مابو فرماتے ہیں کہ مجبور کرنے پر میں نے بھی ارادہ کر لیا آخر دوست ساتھی کیا جو رہے ہیں چلو میں بھی چلائی جاتا ہوں ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں جن کو خود فلم دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا مگر دوستوں کے مجبور کرنے سے اس لانت کو دیکھنا شروع کر دیتے یہ سگٹے پینے کی عادت کہاں سے پڑتی ہے یہ شراب پینے کی یہ بری مجلسیں اور یہ تو لوگ ہی ایسے تھے کہ جن بیچاروں کو غلط اور صحیح کا علم ہی نہیں تھا اپنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا اپنی غیرت سمجھا کرتے تھے چلتے ہوئے زندہ جانور کے جسم سے ٹکڑے کاٹ کر کے انڈیا پکاتے تھے ایسے درندے تھے ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے جاہل ہوں ان لوگوں کے سامنے یہ ناچنا گانا تو کون سا ہے؟ میرے بابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے جانے کا ارادہ کیا مجھے نہیں پتا چلا اچانک میری اوپر نیند تاری ہو گئی میں سو گیا ساری رات میں سویا رہا جب صبح ہوئی مجھے جاگائی میں نے دیکھا میں اکیلا ہی پڑا ہوا ہوں جلدی جلدی سے اٹھ کے چلا میرے دوست کہنے لگے ہم نے آپ کو بڑا اٹھایا مگر رات کو آپ جاگے ہی نہیں زندگی میں ایک میلے پر جانے کے لیے میں نے ارادہ کیا مگر میرے رب نے اس میلے پر بھی مجھے جانے دیا تاکہ بعد میں کوئی مشرق یہ نہ کیا دے آج ہمیں میلوں سے روکتا ہے چھوٹا ہوتا تو تو کوئی بندہ بڑا عالم بھی بن جائے نا اس کی بچپن کی کسی غلطی اس کے گاؤں والے محلے والوں کو پتا ہو تو اس کو سٹیج پر بیٹھے بھی کیا کہتے ہیں بڑا بڑا پھرتا ہے محدث ہے یہ چھوٹا ہوتا گالیاں نکالا کرتا چھوٹا ہوتا ایسی حرکتیں کیا کرتا اور اللہ نے پیغمبروں کے بچپن کو بھی بڑا محفوظ رکھا ہے تاکہ میرے پیغمبر پر کوئی انگلی نہ اٹھائے نبی پر انگلی اٹھنی میں رب پر انگلی اٹھنی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبقات ابن کے اندر ہے میرے ماں فرماتے فرما دے دنیا والو میں بچپن میں بھی کبھی ننگا نہیں ہوا تمہارے بچے ننگے پھرتے ہیں نا بچے ہیں ان بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا مگر پیغمبر جو بچہ ہے کہ جو بچپن میں بھی کبھی ننگا نہیں کون کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو کہتے ہیں ہم جیسے کون کہتا ہے کہ پیارے پیغمبر کو یہ بڑے بھائی اتنا ادب دیتے ہیں اللہ کی قسم یہ صرف تانے ہیں باتیں ہیں محبوب سے محبت جس کے سینے میں نہیں ہے وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہم تو محبوب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے آقا کے قدموں کی خاک تو ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہوتی مگر بات سمجھے جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ پتھر تو سارے ہیں مگر یاقوت بھی پتھر ہے یاکوت کو دیکھ کے کوئی کہے گا یہ پتھر ہے سب کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑا قیمتی جواہر ہے بڑا قیمتی ہیرہ ہے حالانکہ ہے وہ بھی پتھر مگر اللہ نے اس کو چمکدار اتنا بنا ہے کہ دنیا دیکھ کے اس کو پتھر کہنے کے لیے تیار نہیں یہ بھی انسان ہے مگر اس کی خوبیاں ایسی ہیں کہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو فرشتوں سے بھی آلہ ہے فرشتے اس کے در کے غلام ہیں نوریوں کا سردار اس کی چوکھڑ پہ چل کے آتا ہے جبریل منتدر کھڑا ہوتا ہے پیغمبر کا یہ وہ عظیم شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی سارے بچے پتھر اٹھا اٹھا کے لارے میں نے بھی بیعت اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھانے شروع کیے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا میرے اس چادر باندھی ہوئی ہے صرف ایک کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر کے نشانات آپ کی گردن پر نہ پڑ جائے بچوں کو شوق ہوتا ہے کام کرنے کا چلو بیٹا تمہیں اٹھا کر تو لے آؤ مگر تمہاری چادر میں تمہارے کندھے پہ رکھ دیتا ہوں اس کندھے کے اوپر پتھر رکھ رکھ کے لے آؤ جیسے ہی چچا نے میرے تیبند کو کھولا دنیا والوں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں بے ہوش ہو کر کے گریا چچا بھی حیران میں بھی حیران بابو فرماتے یہ زندگی کا ایک واقعہ ہے جب میرا تیبند کھلا دنیا میں آئے سے پہلے ناج کے بعد کبھی میں نے اپنا تیبند اتارا ہی نہیں بچ میں بھی محبوب کو کبھی ننگا رب نے نہیں ہونے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی خوبیاں نصیب فرمائی کیسی اللہ عزوجلال نے عظمتیں نصیب فرمائی محبوب ابھی پیدا ہوئے چھوٹے سے ہیں عرب کا رواج ہے اللہ اکبر کبیرا بچے کو پرورش کرنے کے لیے اچھی تربیت دینے کے لیے اچھے محول کے لیے لیے اچھے گاؤں گاؤں میں بے دیا کرتے گاؤں سے آ کر جاتیں بڑی بڑی دائیاں آئیں جو بھی آتی پتہ چلے یہ وہ بچہ جس کا باپ عبداللہ اللہ فوت ہو چکا ہے سارے یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے حلیمہ کہتی مجھے کوئی بچہ نہ ملا میں نے چلو واپس کیوں جاؤں کم از کم اسی بچے کو لے کر کے چلی جاؤں جب میں نے بچے کو اٹھایا میں پریشان تھی میرے چہرے سے غمزد کی نظر آ رہی تھی اللہ اکبر کبیرہ آمینہ نے دیکھا دیکھ کر کے گہنے لگی حلیمہ پریشان کس وجہ سے ہو آمینہ شہر میں بڑے بڑے سرداروں کے بچے دائیوں نے اٹھائے ہیں میرے مقدر میں یہ یتیم کرانے کا ایک بچہ آیا ہے آمنا آپ تو جانتی ہیں کہ دایہ کا سارے کا سارا خرچ تو ان بچوں کی کفالت پر ہی چلتا ہے نا اب جس کا باپ نہیں ہے میں ان سے کیا مانگ سکتی ہوں اور میں ان سے کیا لے سکتی ہوں سیدہ آمنہ آمینار تعالی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دے کے فرمانے لگی یا زہی ابني كي سيكون له شأن اے دایا پریشان نہ ہو جب جب اٹھا کے جائے گی تجھے ساری عظمتوں کا اعتراف ہو جائے گا کہتی ہے ویسے ہی ہوا جب میں نے اپنی چھاتی سے لگایا تو میرے جسم میں بھی اللہ نے قوت پیدا کر دی جب میں نے سواری پر بٹھایا تو اس سواری سب سواریوں کو کاٹ کے آگے چلی گئی ہر ایک دہران تھی حلیمہ تیری سواری اتنی عظیم بل گئی. دنیا والوں میں سمجھ گئی کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے میری نظر میں آپ کی عظمت بڑھ گئی پھر میں آپ کا بڑا خیال کیا کرتی ایک دن ایسے ہوا کہ بکریاں میں نے رکھی ہوئی تھی بکریاں چرانے کے لیے میری بیٹی شیما جاتی تھی اور ساتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیتی تھی شیما کہتی اماں یہ میرا بھائی بڑا عجیب ہے بیٹا کیا ہوا یہ میرے ساتھ جاتا ہے نا تو ہم جنگل میں بکریاں چراتی ہیں تو یہ جہاں جہاں پھرتا ہے نا اس کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سائے کی رکھتا ہے اس کو دھوپ نہیں لگتی اور اس کے بہانے مجھے بھی اور میری بکریوں کو بھی سایہ ملا رہتا ہے اماں میں دیکھتی ہوں جہاں پر یہ رکتا ہے وہ ٹکڑا بھی رک جاتا ہے جب یہ چلتا ہے وہ ٹکڑا بھی چل پڑتا ابھی نبوت نہیں ملی ابھی رسالت نہیں ملی اور دنیا والوں اتنا عظیم پیغمبر چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جانا بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے اس سے محبت چھوڑ کے اس سے نسبتیں توڑ کے رب کعبہ کی قسم کسی اور کے در سے کچھ نہیں مل سکتا جو لینا ہے اللہ اکبر کبیرہ فیض ملے گا پیغمبر کی سنتوں پر عمل کر کے آقا کے ارشادات پر عمل کر کے کیونکہ پیغمبر اپنی بات نہیں کہتے اللہ فرماتے میرا محبوب تو جو بھی بولتا ہے شریعت بولتا ہے کائنات والوں جب تک آسمان سے پیغام نہیں آتا آسمان سے وہی نہیں آتی آسمان سے اعلان نہیں آتا میرا محبوب اپنے ہونٹوں کو کھولتے ہی نہیں بولتے ہی نہیں ارشاد ہی نہیں فرماتے اللہ کو اکبر کبیرا سیما کہتی ہے یہ منظر میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی ایک دن میں ایسا ہوا اچانک میرے ساتھ چلتے چلتے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے میں دیکھ رہی ہوں میرے بھائی کدھر گئے میں نے ادھر ادھر بڑا ڈھونڈا مجھے ملے نا اچانک ایک جھاڑیوں میں میں نے دیکھا پڑے ہوئے ہیں اور آپ بے ہوش پڑے ہیں اور آپ کے سینہ مبارک پر اس طرح سلائی کے نشان لگے ہوئے میں تو دوڑتی ہوئی آئی امی جی ہمارے بھائی کو کسی بندے نے قتل کر دیا ہے اللہ وہ تو اس طرح پڑے ہوئے ہیں اب حلیمہ جو پہلے بڑی دقیق نظر سے آپ کو دیکھا کرتی تھی آپ کی براکات کو دیکھنے والی آپ کی عظمتوں کو دیکھنے والی جس کو ماں آمنہ نے بھی بڑی نصیحتیں کی تھیں کہ یہ بچہ بڑی برکتوں والا ہے اس کا خیال رکھنا جب اس کو خبر ملی تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی دورتی ہوئی آئی آ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش پڑے ہیں جب جگایا تو آپ جلدی سے اٹھ کے فرمایا کیا ہوا آپ کو کسی نے مارا کہا نہیں میں ادھر تھا تو دو سفید لباس میں میرے پاس آئے وہ میرے پاس کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے تھے اللہ کبیرہ پانچ دفعہ آپ کے سینا مبارک کو چیرا گیا مگر وہ لمبا واقعہ ہے جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے ابو ذرا کہتے ہیں علم کا نبی آپ کو کیسے پتا چلا آپ اللہ کے نبی ہیں آپ فرماتے ایک دفعہ بچپن میں میرے سینے کو انہوں نے چاکا اور ایک دفعہ میں اس طرح پڑا ہوا تھا میرے پاس دو فرشتے آئے ایک سر کی طرف کھڑا ہوا ایک پو کی طرف ایک کا اس کا وزن کرو تو اس نے تو مجھے پلڈے میں رکھا اور دوسری طرف دس رکھے میں سو رکھے میں لگا مجھے تو لگتا ہے پوری دنیا بھی اس پلڈے میں ڈالو گے تو یہ بھاری ہی ہونا بس اس کا برابر کوئی نہیں ہے وہ کہتا ہوا یہ پھر وہی وہ ہے دوسرا کہتا نعم ہوا ہوا یہ وہی ہے رب نے کہا تھا کہ جس کا بدل پوری دنیا میں جس کی برابری پوری دنیا میں نہیں اور فرشتوں نے بھی سمجھا دیا ترادو لگا کے پیغمبر کا وزن نہ کیا کرو پیغمبر کا جس طرح وجود کا وزن نہیں ہے اس طرح پیغمبر کی باتوں کا بھی وزن پیغمبر کی حدیث کو مولویوں کی باتوں سے تولا نہ کرو پیروں مفتیوں کے کلموں سے تو نہ کرو آقا کہ حدیث تو یہ ہے مگر میری مسجد کا مولوی یہ کہتا ہے پیر صاحب نے ایسے کہا تھا اللہ حضرت ایسے کہا تھا اور پوری دنیا سے عظیم شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوری دنیا کے نبیوں کی جملے اکٹھے کیے جائیں تو پیغمبر کے جملوں کا مقابلہ نہیں ہے جب یہ تیرا ایمان ہے تو پھر دنیا کے لوگوں کے جملوں کے مقابلے کروانا رب کعبہ کی قسم یہ میرے پیغمبر کی توہین ہے ایسی غلطی نہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی باتیں کہ ان لوگوں نے گیا مجھے نہیں پتا, پتا حلیما مجھے نہیں پتا وہ کون تھے آنے والے اور کون تھے یہ کچھ کرنے والے حلیمہ بیچاری جنگلوں میں رہنے والی دیہاتوں میں رہنے والی آ کر کے کبھی اس ڈاکٹر مشورہ کبھی اس حکیم سے مشورہ ہے, ہے جنگل میں گیا تھا اس کو جن لگ گئے اس کو پری گئی اس کے اوپر جناب اس طرح سے نے حملہ کر لیا ہوگا حلیمہ بیچاری لوگوں کی بات سننے والی ایک کان کے پاس کر کے چلی گئی جب نے اپنے پاس پٹا کر کے غالب آ جائے گا ہاں چھینا اور ظالم انسان لے کے اپنے بچے کو میں اور بڑی پریشان دی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے اللہ خودبر کبیرہ آمنہ کو میں نے بتایا عبد المطلب کو بدا چلا کہنے لگے نہیں نہیں کوئی معاملہ نہیں آپ بچے کو واپس میرے باس بھی دو اللہ خودبر کبیرہ میرے معبود پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے پاس موجود ہے ابھی چند دن گزرے کہ آپ کی آنکھیں خراب ہو گئی اب دادا نے کہا وہ جو پہلے والا مسئلہ تھا وہ تو چلو کان نجومیوں کا تھا اب اس کو میں نے دم کروانا ہے تو دم بھی اب میں نے کسی عام انسان سے نہیں کروانا ڈاکٹر بھی فیل ہے حکیم بھی فیل ہے طبیب بھی فیل ہیں کان نجومیوں کو بھی کوئی پتا نہیں ہے پتا چلا ہے فلاں علاقے میں ایک عالم رہتا ہے جو پہلی کتابوں کو پڑھا ہوا بھی ہے اور بڑا نیک انسان ہے اس سے دم کروائے تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی چلے گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا گھاٹ ڈھونڈا علاقہ ڈھونڈا پہنچ گئے جب پہنچے نا سردار عبد المطلب کو پتا چلا کہ یہ راہب پچھلے دنوں ہی اپنے گھر میں داخل ہوا ہے اور اس کا ایک سال کا چلہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں لگاتا ہے سوائے کھانے کے کچھ نہیں کھاتا وہ سال کے چلے کے لیے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اب اس نے ایک سال باہر نہیں لیا کہتے میں بڑا حیران اتنا لمبا سفر کیا ہے یہ بچہ بڑا پیارا ہے اس بچے کی خوبیاں بڑی ہیں کسی عامی ڈاکٹر کو میں نے چیک نہیں کروانا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے دوڑتا دوڑتا وہ بار آ گیا کہنے لگا عبد یہ کس کو لے کے آگے ہو یا راجیب سردار ہو تم بھی اللہ کو اکبر کبیرا سردار صاحب عبد میرا رشتے دار نہیں ہے اللہ کو اکبر کبیرا بلکہ یہ بچہ ہے سردار صاحب غصہ نہ کرو یہ بچہ ہے یہ بچہ ہے, ہے یہ میرا کچھ نہیں لگتا آپ کا رشتے دار ہے مگر جو میں جانتا ہوں عبد المطلوب, تو نہیں جانتا یہ جب سے کھڑا ہے نا تو میرے کمرے میں اس طرح سے زلزلہ آیا میں دوڑ کے باہر نکلا ہوں مگر نہ چھت مجھ پر گر جانی تھی اور تو کہہ رہے اس کی آنکھیں درست کر دے ہو اللہ کے بندے یہ وہ شخصیت ہے جو مجھ جیسے بیماروں کو ٹھیک کرتی یہ روحانی انسان ہے اس کی روحانیت مجھے یہ بتا رہی ہے اس کا لواب تو اس کی آنکھوں پر لگا اس کو شفا مل جائے گی اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جانا اس کے سامنے تو میں بیمار ہوں میرے اندر بڑی بیماری وہ عظیم بچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پیدا ہوئے تھے اللہ جلال نے باپ کو اٹھا لیا ابھی چھ سال کی عمر ہیں ابا کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اکبر کبیرا بھی مقام آب پر دنیا سے رخصت ہو گئی آٹھ سال کی عمر ہوئی دادا بھی دنیا سے چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ ابھی تھوڑی زندگی گزری ہے اللہ اکبر کبیرہ ابو طالب چچا بھی کفالت کرنے والے دنیا سے چلے گئے اللہ اکبر میں دیکھتا ہوں یہ نہ کی جو ہے, آخر کی جو ہے اللہ نے سارے سائے اٹھا لیے تاکہ دنیا میں جو انسان بھی کہے وہ یہی کہے آخر کیوں نہ اتنا عظیم ہو اللہ کا رسول جو ہے آخر کیوں نہ اتنا پیارا ہو رب کا رسول جو ہے آخر اتنا کردار اچھا کیوں نہ ہو رب کا رسول جو ہے اللہ کو اکبر کبیرہ اللہ سلال نے ان خوبیوں کو برقرار رکھنے کے لیے ان سارے رشتوں کو سارے سایوں کو دور کیا اللہ اکبر کبیرات پیدا ہوئے تو سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا ذرا چلنے لگے تو مادر دے رو ہم بھی ہوئے جدا سایا اٹھتا چلا گیا سائے پسند نہ آئے کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو اللہ نے فرمایا سجا ما بدا کا, کا من اللہ کا اولا میرے مابوب ان کو بتاؤ یہ مکہ کے مشرق کہتے اس کو رسول اس نبی کو رب چھوڑ گیا ہے ان کو بتاؤ جب میں یتیم تھا جب میرا کوئی بھی نہیں تو نہیں وقت بھی اکیلے نے میری حفاظت کی اور دنیا والوں آج بھی میرا رب میری حفاظت کرے گا اور میرا رب کا وعدہ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اللہ مجھے غالب کرے گا اور مجھے اس بات کا یقین ہے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اوپر اسلام اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلا وہ بچہ جس کی والد بھی فوت ہو چکے جس کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی جس کا دادا اور چچا کو بھی اللہ نے اٹھا لیا اس اکیلے بچے کو پوری دنیا پر غالب کر کے اللہ سمجھاتے کائنات والوں جو میرے ساتھ تعلق کو وابستہ کر کے پختہ کر لیتا ہے دنیا والوں میں عروج ایسے دے کر کے پوری دنیا پر غالب کر دیتا ہوں پوری دنیا کی قوتیں اس کے سامنے زلیل و رسوا ہو جاتے ہیں جس کو میں رب عروج دینا چاہوں اللہ تعالیٰ سے توفیق اور دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں محبوب کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے محبوب سے سچی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ایمان پر موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے آئندہ خطبہ جمعۃۃ المبارک میں بیان کریں گے کہ اللہ نے محبوب پیغمبر کو ان کی تکلیفوں سے کیسے بچایا رب کا وعدہ ہے پیغمبر آپ میری دعوت دن تک پہنچاؤ و اللہ یا سم کا مین انداز ان لوگوں سے بچانا اللہ کا کام ہے تو کس طرح انہوں نے حملے کیے اور اللہ نے کس طرح سے بچایا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم اتنے عظیم اور اتنے اعلیٰ پیغمبر کی امتی ہیں ہمارے دلوں میں آپ کی محبت اور بڑھے سنتوں پر عمل کرنا اور آسان ہو دلوں میں خوشیاں پیدا ہو اللہ زندہ رکھے ایمان پر موت آئے شہادت والی مقبوض مود نصیب فرمائے آمین سم آمین وآخر دارنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاما خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلالة, دلالة في النار اللہ محمد قلقو اللہ <سؤال> احد اللہ السمد لم يرد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احد صدق اللہ لازم وصدق رسول نبی الكریم ونحو على ذلك من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب اللہ نمی